صورت خوف مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قاف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پہ منقرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے جب مرنے کا احساس نکل جاتا ہے ذہنوں پر سے تو انسان غیر محتاط ہو جاتا ہے عمل میں بھی اور زبان کے استعمال میں بھی تو موت کو یاد رکھنا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی قد علم ماں تنقس الردمن ہم و ایندہ نا کتابن حفیظ زمین ان کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آ گیا اسی وقت اس کو صاف جھٹلا دیا اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں اب دیکھیے انسان قرآن پڑھتا ہے اللہ کی کائنات کو بھی دیکھتا ہے تو ایک الجھن کیا پیدا ہوتی ہے الجھن یہ ہوتی ہے کہ عقلی دلائل تو بہت مضبوط ہیں سالڈ گراؤنڈ سالڈ آرگیومنٹ ہے اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا لیکن چونکہ بدلنا مشکل لگتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کیا کریں ریجیکٹ کریں تو مشکل ریجیکٹ نہ کریں تو مشکل تو بس ایک الجھن میں پھر پڑ کے رہ جاتے ہیں اس کا سمپل علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات مان لے تمام الجھنیں حل ہو جائیں گی ول اردا مدد اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوشنما منظر نباتات اگا دیں یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا اور اسے باغ اور فصل کے غلے اور بلند اور بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں کدال کلخروج یعنی مردوں کا نکلنا بھی ایسا ہی ہوگا اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصاب الرس رس اور سمود اور آد اور فرعون اور لوت کے بائی اور ایکا والے اور طبعا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگے جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ اس تلقل متعقیان یمینی و ان شماعلی قید دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ دو سیکٹریز ہیں ما یلف من قول اللہ لدعی رقیب العتید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک چوکس نگران موجود نہ ہو ابھی سور حجرات ہم نے پڑھی اور زبان کی حفاظت کے بارے میں وہاں ہم نے بات کی ایک لفظ جو نکلتا ہے ہمارے منہ سے لکھ لیا جاتا ہے ہمارا عمال نامہ ہماری اپنی آٹو ہے جو ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو انسان بہت محتاط ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے قیامت کے دن کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے تو یہ جان لے کے ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے جا اتسکرۃ المعت بالحق دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی ما کن تمہ تحید یہ وہی چیز ہے جس سے کہ تو بھاگتا تھا کب تک بولیں گے یہ زبان کب تک بولے گی بتائیے ایک دن تو اس کو خاموش ہونا ہی ہے تو انسان زندگی کی لذتوں کو کرکرا کرنے والی چیز موت اس کو یاد رکھے کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھے تاکہ عمل انسان کا درست رہے تو یہ چھوٹی قیامت تو آ گئی اب بڑی قیامت وہ نفِ خف سور آپ پھونکا گیا اب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ نکلنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے ذالک یوم الوعید یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا ڈال دو اسے سخت عذاب میں اس کے ساتھی نے عرض کیا اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جب مریں تو پھر ہم ایسی حالت میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کھول کھول کر قرآن نے آپ دیکھیں کتنی تفصیل سے ہمیں سب باتیں بتا دی تاکہ ہم برے انجام سے بچ جائیں یوم نقول لجہنم جہن نما حلم تلتی و تقول و حلم مزید وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے کہ اور لا دو اور ڈال دو میرے اندر جتنے بھی ہیں وہ عزل فت الجن تومتقی غیر اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ اب قلب منیب اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر آیا کہا جائے گا خلو ہاب یوم الخلود داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا اللہ میں ان میں شامل کرے وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکیں اس تاریخ میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے تو کیا نتیجہ ہوگا توجہ سے بات کو سننے کا پتہ چلے گا کہ دنیا کی نعمتوں میں مست نہیں ہو جانا کچھ بھی ہمارے پاس آج ہے بہرحال جانا ہمیں اپنی خبروں کے اندر ہی ہے وَلَقَدْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي فی اردو فیصم ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تصویح کیجیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تصویح کیجئے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی وسطم یوم یوناد المنادم مکان قریب اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا رخصتی کا وقت دنیا سے جانے کا وقت اور پھر قبر سے اٹھنے کا وقت بالکل جیسے ٹرانزٹ لاؤنج میں پیسنجرس تیار بیٹھے ہوتے ہیں کان اناؤنسمنٹ پر لگے ہوتے ہیں اور جیسے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ڈپارچر ہو گیا تو ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہیں کیا دل لگانا یہاں پر یہاں کی چیزوں سے سب کچھ ایک دن چھوڑ کے تو جانا ہی ہے یوم یس مئو ن سحیح کا یوم الخروج جس دن سب لوگ چنگھار کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا دعا کریں اللہ ہم جب نکلیں ہم اچھی حالت میں نکلیں ان نا نہن و ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے کا حشر علعین یسیر یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے ہم ماں کے پیٹ سے زمین کی پیٹھ پر آ گئے ہیں اسی طرح زمین کی پیٹھ سے ایک دن زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے اور جب وہاں سے نکلیں گے تو دعا کریں کہ ہمارا نکلنا خوشی کے ساتھ ہو نہن عالم و یقولون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں وما ان تال ببار اور تمہارا کام ان پر جبرن بات منوانا نہیں ہے فضک کر بالقرآنی میں وعید بس اس قرآن کے ذریعے سے آپ ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تمبی سے ڈرے تو خوف زدہ کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا مقصد ہے تاکہ اپنے انجام کو اپنی قبروں کو ہم یاد رکھ سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے سبحانہ کلّہ و بھی ہمدیکا نہ شد و, و, نتوبو الیک. علیکم و رحمت اللہ اللہ اللہ انتہ نست فرو کا ب نطوب و و رحمۃ اللہ وبرکاتہ